نحج البلاغا کا خطبہ نمبر 65 پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب ثقیفہ بنی سعت کی خبریں حضرت علی علیہ السلام تک پہنچیں تو آپ نے دریافت فرمایا کہ انصار کیا کہتے تھے لوگوں نے کہا وہ تو کہتے تھے کہ ایک ہم میں سے امیر ہو جائے اور ایک تم میں سے حضرت علی نے ارشاد فرمایا تم نے یہ دلیل کیوں نہ پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیعت فرمائی تھی کہ انصار میں جو اچھا ہو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اور جو برا ہو اسے درگزر کیا جائے لوگوں نے کہا اس میں ان کے خلاف کیا ثبوت ہے حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر حکومت و امارت ان کے لیے ہوتی تو پھر ان کے بارے میں دوسروں کو وسیعت کیوں کی جاتی پھر حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے پوچھا قریش نے کیا کہا لوگوں نے کہا انہوں نے شجرہ رسول سے ہونے کی وجہ سے اپنے استحقاق پر استدلال کیا تو حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے شجرہ ایک ہونے سے تو استدلال کیا لیکن اس کے پھلوں کو ضائع و برباد کر دیا